الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونفوكل عليه الحمد لله من شرور أنفسنا ومن سيئة عمالنا من يهد الله فلا مضل له من يظل فلا حادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وخذه لا شريك له ونشهد أن محمد عبده ورسوله أما بعد فعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من النفسكم عزيز عليه معلتم حريص عليكم من المؤمنين الرحيم وإن تولوا بقل حذب الله لا إله إلا هو فعليه توكلته وهو رب العرش العظيم صدق الله العظيم ربي افتح لي صدري ويسر لي أمري وحر لغضة من لساني يخفه قولي محترم دوستو یہ سوریہ توبہ کی آخری آیت ہے اس میں موم کو خلاف کر کے فرمایا گیا ہے کہ یقین نہ تمہارے پاس ایک رسول جو تمہاری جنس محکے ہیں جیسے تم انسان ہو ایسے وہ انسان ہے اور دوسری چائے میں فرمایا لقد من اللہ لقد موم بات ہوتی ہے رسولہ اے مومن پر جو ہے تو اللہ تعالیٰ نے احسان فرمایا ان میں کا ایک رسول علم پیدا فرمایا یعنی جن سے بشریت سے ہونا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ تبارک تعالیٰ مطور احسان کے فرما رہا ہے اس لاکھ کوئی آدمی کہتے ہیں کہ قلا بزرگ ہماری قوم سے ہیں فلاں عالم ہماری قوم سے ہیں فلاں وزیر ہماری قوم سے ہیں فلاں افسر ہماری قوم, قوم سے بڑی خوشی ہو ہے آدمی کو تو انسانوں کو اس بات کی خوشی دلائی گئی احسان جتایا گیا کیونکہ تمہاری جنس میں سے پیغمبر تمہاری طرف بھیجے گئے اور جنس میں بشریف سے کیوں بھیجے گئے کہ آکامات بیان کرنے تھے انسانوں کے سامنے تو لہذا عملی نمونہ دکھانا تھا آپ اگر اللہ تبارہ طور پر فرشتوں کو بھیج دیتے فرشتے کو نہ بھوک لگتی ہے نہ پیاس رکھتی ہے نہ تھکاوٹ ہوتی ہے نہ بیمار ہوتا ہے نہ اس کو نیند کی ضرورت نہ آرام کی ضرورت لہذا اس پر انسان کا جو ہے پھر ان کی مماثلت اور ہمنگی ہو ہی نہیں سکتی تھی انسان ان کو بھوک لگتی ہے پیاس لگتی ہے تھکاوٹ ہوتی ہے بیمار ہوتا ہے نیند آتی ہے اسے اسے بیاہ شادی کی ضرورت ہے یہ ساری ضرورتیں اس کے ساتھ لگی ہوئی ہیں پیدا فرشتہ اگر اس کے پاس پہ کمروں کراتا اور عمل کر کے دکھاتا تو یہ بات انسان کے لیے معیار نہ ہوتی ایسے سارے ہم یار ہیں کو جن سے بشریت میں سے بیچا کیا اور ہمیں بھی خطاب کر کے اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا نقد جاکم من فسکم تم میں کہ تمہاری جنس میں کیا اور تمہاری جنس میں سنسٹی لائی گئے تاکہ جب تمہارے سامنے امال کر کے امال کا نمونہ تمہارے سامنے لائیں ہمارے پاس اضرح کی گنجائش ہی نہ ہو کیا میں بھوک لگتی ہوں انہیں بھوک نہیں لگتی انہیں بھوک لگتی ہمیں پیاس لگتی سکتی ہوں پیار سکتی ہم بیمار ہوتے وہ بھی بیمار ہوتے ہیں ساری ضرورتیں وائرس کے ساتھ لگی پھر آپ کے جو خیر خانہ جذبات ہیں آپ کی امت کے لیے اس کا تذکرہ کیا گیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کون لوگ ہیں عام طور ہم سمجھتے ہیں کہ مسلمان ہی حضور کی امت ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت دو حصوں میں تقسیم ہے امت کیا ہے قصے کو کہتے ہیں امت دعوت اور امت کے دوسرے عرصے کو کہتے ہیں امت اجابت امت اجابت تو امت کا وہ حصہ ہے جنہوں نے کلمہ پڑھ کر اسلام کو قبول کر لیا اور مسلمانوں کے ایجابت کے کی قبول کیے ہوئے تو امت مسلمان جو ہیں یہ امت اجابت ہیں اور سارے کفار آپ کی امت ہیں اور وہ امت ہیں ہے کیوں نہ محنت کوشش کر کے ان کو اسلام پر لانا ہے تو آپ کے خیر کے جذبات امت دعوت اور مت ایجابت دونوں کے لیے اس لیے ہمارے عزیز الحمد تم پر جو تکلیف آئے یہ ان کو بہت گرانٹ ہوتی ہے ان کو اس سے بہت تکلیف ہوتی ہے ہریشن آلے ہی اور تمہیں خیر کے پہنچنے کی ان کو بہت زیادہ چاہت اور حیرت ہے ہمیں رام کو ر کیرس ہوتی ہے جائیداد کی رس ہوتی ہے اور جو کرسی ان کی ڈگریوں کی ہیرس ہوتی ہے حیرت کیسے کہتے ہیں بہت زیادہ چاہت اور حضور صلی اللہ علیہ کو بہت زیادہ چاہ کس بات کی ہے کیمد کو خیر پہنچے فائدہ پہنچے تو یہ خیر اور فائدہ پہنچنا آپ کا یہ جذبہ آپ کا کفار کے لیے بھی ہے ان کے لیے یہ بنیادی جذبہ آپ کا خیر کے پہنچنے کا ہے اور اس کے بعد پھر بل مومن رعوفر رحیم پھر یہ بات مومنین کے لیے مزید ہے یہ پہلے دو خیرخائی کے جذبات کہ تمہیں تکلیف ہے ان کو تکلیف ہوتی ہے تمہیں خیر پہنچے اس کا کا بہت جذبہ ہے یہ تو کفار مسلمانوں سب کے لیے ہے مسلمانوں کے لیے بل مومنہ مومنین کے لیے تو مزید نرم ہے اور مہربان ہیں بہت زیادہ نرم ہیں بہت زیادہ مہربان یہ تو مومنین کے لیے مزید آپ کے جذبات ہیں فین طرح ایسے رسول سے تم کو روغ دانی کرو فین سنو تمہارے لیے ایسے خیرخائی ہمدردی اور رحمت و رافت کے جذبات والی شخصیت تمہارے لیے ہمدردی کے جذبات ہیں تمہارے لیے خیرخائی کے جذبات ہیں تمہارے لیے رافت کے لیے بہت نرمی کے جذبات ہیں تمہارے لیے رحمت کے جذبات ہیں رحیمی کے جذبات ہیں تمہارے لیے سوئن کی تم نہیں مانتے ہو ان کے اعتبار نہیں کرتے ہو، ان کا ساتھ نہیں دیتے ہو ان سے نہیں کرتے ہو تو پھر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم محاطن سکھ دیجیے بگول کہ میرا حال تو یہ ہے کہ میرا تو سرحد دلال کے ساتھ تعلق ہے کہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں میرے لیے تو وہ کافی ہے اتنی بڑی دات ہے لا لا اللہ کوئی نہیں سوائے عبادت سوای اس کی کو کوئی عبادت لائق نہیں سوائے اس کے وہ ابو الحش عظیم اور رب ہے بہت بڑے عرش کا لہذا مجھے تمہاری ضرورت نہیں ضرورت تمہیں میری ضرورت ہے جناب حضور اللہ صلی اللہ علیہ کو تو ہمیں ہم سے کسی کی ضرورت نہیں اور ہمیں آب, ہمیں سر ایک کو آپ کی ضرورت ہے یہ یعنی یہ امت ہے اس کا تعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم صاحب جی کو فرمایا گیا کہ نبی اولا, اولا اول مومنہ صلی اللہ علیہ وسلم مومنین کے لیے مومنین کے نزدیک ان کی جانو سیدھی پہلے ہے مہاتم اور آپ کے تغرات جو ہیں وہ ان کی ماں ہیں اتنا ان کا ادب ہے جس طرح انسان کا اپنی ماں کے ساتھ رشتہ اور نکاح نہیں ہو سکتا ایسے پیغمر کی وفات کے بعد ان کے ازواج مطالعہ جو ہوتی ہیں وہ مت کے لیے بائیں ہوتی ہیں اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق صاحب اکرام اور کرن خیر کا زمانہ تھا اس کا ہے ایک اور ہمارا تعلق ہے کہ خلافا رشدین کے دور میں بارہ ربیع الاول کو عید ملاز النبی کی شکل میں نہیں منایا گیا کرنے اور صافرام کا ہے. خیر الخبر کرنی, خیر خیر کرنی. امر کا یہ تقریبا دو صدیہ بنتی ہیں دو صدیہ میں بارہ ربی القو میلاد ندی کے طور پر نہیں منایا گیا نہ اس کے بارے میں روزہ رکھنے کا آیا ہے پندرہ شہبان کے روزے کے بارے میں ادیش آئی ہوئی ہے دس برم کے روزے کے بارے میں نفت روزے کے بارے میں ادیش آئی ہوئی ہے اور اس کے لہذا کے روزے رکھنے کے بارے میں آئی ہوئی ہے بارہ ہو روزے رکھنے کی کوئی آدیش نہیں آئی ہوئی اور کوئی خیر کا تنظر نہیں آئے گا شہر کی بات ہے کہ صحابہ کرام اور پہلے دور کے مسلمانوں نے عید بلاد النبی منائی نہیں ہو جائے کیا ہے کہ ان کو نوید اللہ خیال ہی نہیں ہوا ہے ان کی محبت نہیں مناتا ہوا آدمی ہے جو اب بھولا ہوا ہوتا ہے بناتا ہوا ہے جو اب بھولا ہوا ہوتا ہے سارا سال بھول مال کے ایک دن منا لیتا ہے اور ایک دن منا کر ایک سال کے لیے پھر بھول جاتا ہے اور انتظار میں ہوتا ہے اگلے سال پھر منائیں گے تو منانے کی ضرورت بھولے ہوتی ہے اور جن کو اوڑنا بچھونا اور دن رات کا تذکرہ اور یاد کسی کے ساتھ وابستہ ہو اور یہ ہر مہینے ہر محفل اور ہر جگہ اور ہر ادارہ کسی کے تذکرے سے گونج رہا ہو تو اس کو پھر منانے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے. تو یہ فرق ہے صاحب اور ہمارا کہ ان کے گھر ان کی, کی, کی مسجدیں ان کے گھر ان کے حجرے ان کے بازار ان کی دکانیں ان کی محفلیں ان کی میلس ہیں گلی کھوچے ساری کی ساری جگہ جو تھی وہ حضور صلی اللہ صلل سنسکرت اور جات سے ہر وقت گونج رہی تھی ہر وقت آباد تھی تو جیسے لوگوں کو ایک دن مقرر کر کے بنانے کی ضرورت نہیں پڑا کرتی جو بھول بھال جاتے ہیں تو ایک دن مکمل کرتے ہیں کہ ایک دن ہم نے کچھ یاد کسی کو نہیں کیا دس تو مکمل ہی بھول بھال کے